الحمد رب العالمين العالمی ولاقبۃمطقی وسلات والسلام علیہ سید الامبیا ومسلیم قال اللہ تعلیٰ و تبارک القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ رحمٰن وحیم اللہکمت الطم المقابل کلّا صفۃ تعلمون ثم كل صوفہ تَعْلَمُونَ كل تعالمون تَعْلَمُونَ ال یقیم لَا ذہیم ثم لاعین لَا ثم لطس النّذن عن العیم صدا كلّ مولان العظیم و صدا كا رسول نبیُ القریم الرؤف الرحیم اللہ من القلوبہ ناب القرآن و ضعین اخلاق ناب تسلیمۃسلام علیکل محبوب تمام حمد سنا تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے جہات بھی اللہ جلّہ وعلاء کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع ام رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں اور آپ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک کی حاضری کے لیے یہاں پہنچے ہیں بارگاہِ رب العزت میں بسمی میں قلب دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فامہ نمازے جمع المبارک کی برکتیں ہمارے مقدر میں لکھ دے دین کا فہم دور اور روشنی عطا فرمائیں ماہ سیان رمضان المبارک کی برکتیں اللہ ہم سب کو عطا فام تو التقاصل کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے اور میں چاند لمحوں کے لیے کچھ باتیں کسی عنوان سے آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کل مت الحق جاری فرمائے بنو سہم اور بنو ابد مناف دو قبیلے آپس میں اس بات پر الجھ پڑے کہ ہم میں سے مال کس کے پاس زیادہ ہے افراد کس کے پاس زیادہ ہے اور عزت کس کی زیادہ ہے اس سلسلے کے اندر انہوں نے اپنے افراد کی کثرت اولاد کی کثرت اور مال کی کثرت کو بیان کرنا شروع کیا حتیٰ کہ جو لوگ فوت ہو گئے تھے ان کی قبروں کو بھی گنا تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارے قبیلے کے افراد دوسرے قبیلے کے افراد سے زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ جلا شاہوں نے صورت تکاسر نازل فرمائی اللہ کو تمہیں کثرت کی آزوں نے ہلاک کر دیا حتی زلتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تم نے اس اپنی سفلی خواہش کی تکمیل کے لیے قبروں کو بھی گننا شروع کر دیا یہ ہے اس کا شان نظور جو شیخ عبد محدث دہلوی اور دیگر آئمائے تفصیر نے بیان کیا ہے اور یہ صورت معتبر اقوال کے مطابق مکی صورت ہے لیکن اس میں انسان کے عمومی رویے کو بیان کیا گیا ہے عمومی رویہ کیا ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اس و دیر بھن میں گزار دیتا ہے کہ میرے پاس دولت ہو مال ہو شہرت ہو بس اسی لیے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے ایک زمانہ تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی معاشرے میں اس کو معذر سمجھا جاتا تھا تو عرب سو سو شادیاں کیا کرتے تھے اسلام نے حد بندی کی ہے چار سے زیادہ شادیاں کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے تو وہ اس تفاخت کے لیے اور اپنی اولاد کی کثرت کے لیے اور لوگوں پر اپنا تفوق بیان کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے پھر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور اس سے قبل بھی کئی ایسے دور ہیں بلکہ ہر دور میں دولت کی بنیاد پر معاشرے کے اندر عزتوں کا قد ناپا جاتا رہا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ معزز ٹھہرتا ہے اور جس کے پاس دولت نہیں ہے چاہے اس کے پاس بے پناہ صلاحیتیں ہوں معاشرے میں اسے کوئی نہیں پوچھتا میرے عہد کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے تو انسانوں کے اندر اولاد افراد اور دولت پر ایک دوسرے سے احساس تفاقر پیدا ہوتا ہے میرا گھر تیرے گھر سے بڑا ہے میری گاڑی کا ماڈل تیری گاڑی کے ماڈل سے لیٹسٹ ہے میرے پاس اتنی دولت ہے میرے پاس اتنی جائیداد ہے تو یہ چیزیں تفاخر کا باعث ہیں اور ساری زندگی انسان اسی چکر میں رہ جاتا ہے ساری زندگی کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتا ہے اس حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کج کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کم تکاسو تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا حتیٰ ذرمقابل یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے تمہاری زندگی کا اوڑنا بچھونا مال کی کثرت کا طلب ہی بن گیا اور تمہارا جینا مرنا یہی بن گیا کہ ہم دولت اکٹھی کر زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ تمہاری نظروں سے اوجل ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عباس سطی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاحق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مقصد حقیقی سے انسان کی نظر کو ہٹا دے دولت کو جمع کرنے کی یہ آرزو یہ وہ لہر کام ہے جس نے انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیا انسان کا اصل مقصد کیا تھا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہم نے جنوں انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں ہم نے یہاں آ کے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا تھا اگر وہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا من کانا فی حاضی آما فی الآخرات وبیلا جو اس دنیا میں اندہ رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا اس سے مراد ان آنکھوں کی بے نوری نہیں ہے دل کی بے نوری ہے اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بکر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے تو دل کا نور حاصل کرنا تھا ہم یہاں آ کر کے لیکن ہم کسی چکر میں پھٹ گئے ہم اپنی زندگی کی مقصدیت سے نا آشنا ہو گئے اور ساری زندگی ہمیں ہوش ہی نہ آیا اور ہمارا اس طرف دھیان ہی نہ ہوا کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے تھے مال مال ہر وقت یہی وہ کیا اکبر ال نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے بیئے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کیا زندگی اس لیے تھی ہماری زندگی کی مقصدیت ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کی طرف ہم نے آنا ہے زندگیوں میں برباد نہ کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال ہر وقت وہ یہی پکارتا رہتا ہے لیکن فرمایا کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا پہن کے پرانا کر دیا اللہ کی راہ میں کیا اور حصے بلکہ وہ تو گھر سے چار پائی بھی نہیں دیتے کہتے وہ بھی مسجد سے لاؤ انسان سوچ تو صحیح وہ جن کے لیے تو کتنے ظلم اور گنا کیے اور لوگوں کا خون نے چوڑا وہ تو تیری قبر کے اوپر بھی خود بیٹھ کے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں وہ بھی کہتے ہیں وہ بچے مل جائیں چلو دو آنی دے دیں گے تو یہی پڑھ رہے ہیں وہ تو خود بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ تو قرآن بھی برسوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ اتنے قرآن تحفے میں دے دو ہم نے اپنے ابو کو اس سالے ثواب کرنے ہیں تم نہیں پڑھ سکتے اس کے لیے ساری زندگی جو تمہارے لیے کماتا رہا تم بیٹھو نا چالیس دن کے لیے بیٹھو نا بیس دن کے لیے پڑھو کے لیے وہ تو بعض میں غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے انہیں ڈر لگتا ہے تیرے سے تو تیری قمیز بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں. میاں صاحب محمد بخش آر پہ کھڑی رومی کشمیر بولے کہ نہ لاندے ڈرائے نہیں تیرے کر دے جن کے لیے نے گناہ کیے جن کے لیے ظلم کیے جن کے لیے نے رشوت دی اپنی آخت کو کالا کر دیا آج تو وہ تجھے غسل دینے کے روادار بھی نہیں انسان غور کر انسان سوچ تجھے کسرت تلوی نے حلاق کر رہی ہے تیری اوہ دھیڑکن تیری زندگی کا مقصد تیری شب و روز کا وظیفہ یہی ہے مال مال صبح اٹھا کاروبار پہ بھاگ گیا شام کو آیا کاروبار چھوڑا لیکن پھر بھی کاروبار تاری رہتا ہے سوتا ہے تو خواب وہی دیکھتا ہے میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو لیکن یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہیں تمہارے کاروبار کی وجہ سے رزق نہیں ملتا تمہارے رازق تمہارا اللہ کہیں رزق کی تلاش میں راز کو نہ بھول جانا جب بچہ شکمے مادر میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے اس کا رزق اللہ اس دن ہی لکھ دیتا وہ تو مل کے رہے گا تمہاری زندگی کا جو وظیفہ ہے جو تمہارا رب تم سے مطالبہ کرتا ہے تم اس کی طرف ہونا تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے تمہاری ہرس تو ساری زندگی پوری نہیں ہوگی لاکھ پتی بنو گے تو سوچو گے کروڑ پتی بن جائے کروڑ پتی ہو جاؤ گے تو سوچیں گے ارب پتی بن جائے ارب پتی ہو جاؤ گے تو سوچو گے کڑب پتی بن جائے بتاؤ کوئی جگہ ہے جہاں جو ہے وہ آرزو کرے گا کہ میرے پاس ایسی ایک اور وادی ہو اور کتاب کے اندر امام بخاری نے لکھی ہے تو تیسری وادی کی آرزو کرے گا یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا اس کی آنکھ نہیں بھرتا اور حضرت فرماتے ہیں پیٹ تو بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی اور رومی کہتے ہیں پیالہ نہیں بھرتا جب تک وہ سیپ جو ہے وہ کناٹ اختیار نہیں کر دیتا تو اس میں موتی نہیں آتے انسان جب تک کناٹ نہیں کرتا اتنی دیر تک اس کا دل غنی نہیں ہوتا چونکہ جو گنا ہے وہ کثرت مالو زر سے نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شہ تو دل کا غنا ہے اللہ جس کے دل کو غنی کر دے چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو تو وہ پھر بھی غنی ہے اور جس کا دل غنی نہیں ہے وہ کروڑ پتی کھڑپ پتی بھی ہو جائے نفس کی کمینگی نہیں جاتی ہے اس لیے انسان کہتا ہے کہ حل میں مزید مجھے اور ملے مجھے اور ملے ساری زندگی کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال لیکن اس کا نہ پیٹ بھرتا ہے نہ آنکھیں بھرتی ہیں اور ساری زندگی اسی طلب میں اجاڑ دیتا ہے اور جو اس کی زندگی کا اصل وظیفہ تھا جس لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے وہ اپنی اس اصل زندگی کے مقصد سے ناش نہ رہتا ہے تو ارشاد فرمایا اللہ کو متکاسر تمہیں کثرت تلبی نے ہلاک کر دیا زور تو مقابل <تصفح> <تصفح> یہاں تک کہ تم قبروں <تصفح> میں جا پہنچ تم قبروں کا رزق بن گئے تم قبروں میں چلے گئے تمہارا سب کچھ یہاں رہ گیا امام تروزی نے حدیث کی تخریج کی ہے کہ روزانہ قبر پکارتی ہے آنا بیت الغربہ وہ آنا بیت الوق وہ آنا بیت التراب و آنا بیت الطول میں تنہائی کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں مٹی کا گھر ہوں اور میں غربت اور مسافرت کا گھر ہوں روزانہ پکارتی ہے بندے کو اور بندہ ہے کہ غافل زمین کے پیٹ پہ چلتا رہتا ہے اور ساری زندگی گزار دیتا ہے جب موت آتی ہے پھر ہاتھ ملتا ہے لیکن پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوتا قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ابھی اپنی زندگی کو نیکی کا حوصلہ جمال دے لے وقت پر کافی ہے ایک کترا بھی آبی خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت بدسامی تو پھر کس کام کا پھر ہاتھ ملنے کا کیا فائدہ جب کچھ پلے نہ رہا آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب آنکھیں بند ہوں گی لیکن اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا کاش کے ہم آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے ہی کھول لیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے حضور فضول نہ تو زک کے تو لاکر میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا کرتا تھا اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو اس لیے کہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی جب روکا تھا اس وقت مشرقین کی قبریں تھی کافروں کی قبریں تھی اس لیے کہ قبروں پہ نہیں جانا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو لیکن اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو کیوں نہ آخرت کی یاد آئے ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ قبروں کو دیکھ کر کے تمہیں سوچ آئے گی کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے حضرت غوث سے اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الحمن فرماتے ہیں جاؤ جا کے ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ قبریں دیکھو اور جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی بھی نہیں نپڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تال تار ہو گئے ٹوٹی ہوئی قبریں بھی تمہیں آخر کی یاد دلاتی ہیں اور مدثر قبریں یہ گنبد اور مزار بھی تمہیں آخر کی یاد دلائیں گے کہ یہ لوگ بھی تو اس دھرتی کے واسی تھے کیا ہوا ہے کہ ان کی قبر کے اوپر میلہ ہی ختم نہیں ہوتا ہے آپ دریائے راوی کے اس پار آئیں تو جہانگیر کا مقبرہ ہے جہاں دن کو بھی حسرتیں برستی ہیں رات کو تو اندھیرا ہوتا ہی ہے دن کو بھی آپ کو کوئی وہاں قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو ملیں گی وہاں جانوروں کی بھیڑیں پڑی ہوئی بھی نظر آئیں گی تمہیں لوگ وہاں گھومتے پھرتے نظر تو آئیں گے لیکن وہاں کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا نظر نہیں آئے گا یہ وہ مطلقلینان لوگ ہیں جن کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوئی تھی بلکہ زیب النساء بیٹی ہے جہانگیر کی اس نے اپنے باپ سے چوری دیوان لکھا تھا دیوان مخفص اس کا اپنا شعر اس کے لوہ مزار پہ لکھا ہے بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ بولے نہ پرے پروانہ سوزت نہ صداے بلبلے ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا نہ کوئی بلبل گیت گائے گا اور نہ پر جلائے گا یہ جو متلے کلین حکمران تھے یہ آج غریب بنے ہوئے لیکن رابی کا کنارہ پار کر جا ایک لوہے مزار وہاں بھی ملے تو لکھا ہے ما گلے اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے پیزیا نم مزہ نورے ہوتا نا کسانا پیرے کامل کام لارا ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بفیرے کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں فقیروں کے کسی کی, کی چوکھٹ پہ ہو جمے نظر آئے گا ایک یہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ جن کی ٹوٹی اور شکستہ خبریں تمہیں عبرت تلا یہ دنیا کی چھاتی کی زینت ہوا کرتے تھے اور یہ زمانے کا جھومر ہوا کرتے تھے ان کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوا کرتی تھی جب بادشاہ تخت بیٹھتا تو پیچھے پردہ ہوتا ملکہ نور جہاں پیچھے بیٹھتی کوئی فیصلہ نور جہاں کو اس کی محبوبہ بیوی کو نہ پسند ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی بادشاہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتا جس کے ایک اشارے پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے آج اس کی کبر بے خاکاب ہو رہی ہے اور وہ فقیر وہ, گلیم پوش، وہ درویش وہ راوی کے کنارے پہ بیٹھنے والا جس کا نہ کوئی قبیلہ تھا یہاں نہ کوئی برادری تھی نہ جس نے شادی کی نہ جس کی اولاد تھی اللہ حکبر لیکن آج جائیں دن کو جائیں شام کو جائیں رات کو جائیں دوپہر کو, دو کو جائیں تمہیں کیسا منظر نظر آئے گا سید حجویر مخدوم امم مرک دیو پیر سنجر را حرم کہا میں تمہیں روکا کرتا تھا قبروں پہ جانے سے لیکن اب حکم دیتا ہوں قبروں پہ جایا کرو آ, آ عمر عمر تو ان جاؤ جاؤ کی قبروں سے تمہیں آخرت کی فکر ملے گی تمہیں آخرت یاد آئے گی تو کہا اللہ کو متقاصل مقابل کثرت تلبی نے تمہیں برباد کر دی ہر وقت مال مال تمہاری زندگی کا مقصد بن کے رہے فرماتے ہیں ہر امت کا ایک فتنہ ہے لیکن میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بلکہ فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے و انی باللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بی۔ فرمایا اللہ کی قسم کہ, کہ میں اس بات سے, سے نہیں ڈرتا کہ میرے بات تم شرک کرو حضور نے تاکید کے ساتھ اور قسم کے ساتھ فرمایا و انی باللہ اور بے شک مجھے قسم ہے میرے رب مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ما علیکم بادی کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا کہ امت کو مشرک بنا رہا ہے سوچیں یہ بخاری شریف کتاب و کی روایت ہے اس کو بار بار پڑھیں امت کو مشرک نہ بنائیں اور شرکوں کے لوٹے بھر بھر کے امت پہ نہ ماریں یہ ظلم نہ کریں امت پہ حضور کے بھولے بالے غلاموں کو شرک کا دبا اور داغ نہ لگائیں ڈرے قیامت کے دن سے جب, جب ہر شے کھل کے سامنے آ جائے گی کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے اگر کوئی مزار پہ چلا جاتا ہے تو حضور احد کے شہیدوں کے مزارات پہ نہیں جایا کرتے تھے حضور نے وہاں ممبر بچوا کے باز نہیں کیے عجیب سی کہانی ہے امت کے اوپر شرک کا الزام نہ لگاؤ امت مشرک نہیں ہو سکتی اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کہ آمنا کا لال فرما رہا ہے اور حضور اس کو تاقید کے ساتھ فرما رہے ہیں کیونکہ حضور کو علم تھا کرو مشرک نہیں ہو حضرت موسا طور پہ گئے چالیس دن کا چالیس دن ساری توجہ اللہ کی طرف لگائے رکھی اور امت سے توجہ ہٹا لی چالیس دن کے بعد جب واپس پلٹے تو امت بچڑے کو کود رہی تھی شرک میں مبتلا ہو گئی معلوم ہوا نبی کی توجہ امتی سے ہٹ جائے تو امتی حق پر آئے نہیں رہ سکتے نبی کی توجہ ہٹی وہ امت جنہوں نے فیرون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا پانی میں آخری وقت ہاتھ جوڑتے ہوئے شرک میں مبتلا ہو گیا نبی کی توجہ جب امتی سے ہٹ جائے تو امت میں حق پر قائم نہیں رہ سکتی حضور میں میرے بعد قسم ہے تم مشرق نہیں ہوگے مطلب کیا نہ میں توجہ ہٹاؤں گا نہ تم شرک میں مبتلا ہو گا ہر وقت میری نگاہ کرم تمہارے اوپر پڑتی رہے گی اور میرا فیض تمہیں ملتا رہے گا، مجھے کہ میرے بات تم دنیا دار بن جاؤ اور آج ہم دنیا دار بنے ہوئے ہیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہم دن سے دور ہٹے ہوئے ہیں آئیے اس صورت کا دور حاصل کیجیے اور اپنے من میں اجالے کیجیے الخا کو متقاصل <حتی> خطہ ضول مقابل کللا سوفتال <عالمون> کہا ان قریب تم جان جاؤ گے قریب تمہیں پتہ چل جائے گا آج آنکھیں نہیں کھلی تو کل ضرور کھلیں گی جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر کھلیں گی آنکھیں سما کللا سوفتالمون کیوں نہیں ہاں ہاں تم ضرور جان جاؤ یہ دوری تاکیب ہے پہلے تاکید فرمائی تم جان جاؤ گے پھر کہا تم ضرور جانو گے پھر فرمائے کلین تمہیں یقینی علم ہو جائے گا یہ تیسری تاکید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے تاکہ وہ باز آ جائے، بار بار ڈرایا جا رہے حضرت عبداللہ ابن عباس اباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل صوفہ تعالیٰ مون سے مراد قبر ہے سما کلّہ صوفا تالا مون سے مراد جو ہے وہ آخرت ہے کہ تم قبر کو بھی جان جاؤ گے اور آخر کو بھی جان جاؤ گے حضرت ضربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات میں شک تھا کہ قبر کا عذاب ہوگا کہ نہیں لیکن جب یہ آئے تکریم اتری تو حضرت علی المرتضا نے فرمایا کہ اس سے مراد قبر ہے تو ہمیں یقین ہوگا اور ہمارا شک جاتا رہا تو فرمایا کل لاسو فتح انقریب تم جان جاؤ گے آج تمہیں نہیں پتا ہے تمہیں پتہ چل جائے تو راتوں کی نیندیں اور ہو جائیں <سک> لوالا <قسیرًا> جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاتے تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ نہ ہوتی تم روتے رہتے بڑا مرحلہ ہے جو فتح انکریب تم جان جاؤ گے فتح لمون ہاں ہاں تم انقریب جان جاؤ گے لو تالمون علم تمہیں یقین نہیں لما چلتا جب, جب آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوگا جب من کر قبر میں اتریں گے جب جنت کا دروازہ یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی تو پھر تو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی پھر جان جاؤ گے پھر پچھتاؤ گے تاش کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا اس کی آواز سن لیتے اور اپنی زندگی کو نیکی کا نور دے لیتے لیکن پھر اس وقت کا پچھتانا سوائے حسرت کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا اس لیے آج وقت آج موقع ہے اس دن تو جب ناما مال کھلیں گے تو ایک ایک چیز لکھی سامنے آ جائے گی بندہ کہے گا مال حاضل کتاب لا دے رو ولا رتن بالا احصا رتن اس کتاب کو کیا ہو گیا اس نے چھوٹی بڑی ہر شے لکھ دی لیکن پھر ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا آج موقع ہے آج زندگی ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مانیں گے اولا ما لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے نیکوکار کیوں پچھتایں گے جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں برباد کر وہ بھی اللہ اس کے رسول کے راستے میں گزار دیئے ہوتے لیکن پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج ہم موقع ہے اپنی زندگی کو حسن دینے اللہ تعالی تم ضرور ضرور جہنم کو دیکھ کے رہو ایک وقت آئے گا کہ تم جہنم کو دیکھ کافر بھی دیکھے گا مومنٹ بھی دیکھے گا کافر دیکھے گا کہ اس میں رہے گا اور مومن پل رات سے ضرور گزرے گا کوئی بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے کوئی بھوڑے کی رفتار کی طرح کوئی دھوڑنے والے شخص کی طرح, کوئی شخص کی طرح. تو جہنم کو ایک بار سب نے دیکھنا ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو بھی اللہ جنت میں بھیجے گا اس کو جہنم ضرور دکھائے گا تاکہ اسے پتا چلے جنت کی قدر کیا ہے اور جس کو جہنم میں بھیجے گا ایک بار جنت کا نظارہ ضرور دکھائے گا تاکہ وہ دیکھ لے کہ اگر میں دیکھی کی راہوں پہ چلتا تو یہ باغ میرے لیے ہوتے اور پھر اس کی حسرت اور عذاب جائے گا اس کے دیکھنے سے تو کہا تم ضرور ضرور جہنم دیکھو اس کو یقینی حق ہاں سے دیکھو گے یہ نہیں ہے تمہیں یقین ہو جائے گا واقعہ جو ہمارا رب ہمیں کہتا تھا وہ سب کچھ موجود تو قبل اس سے وقت آئے وہ آئے تو اپنی زندگی کو اچھائی کا حسن دے لیں لَا <آنِنَّائِن> اس جن ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے وہ کون کون سی نعمتیں ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تیرے جسم کو صحت نہیں دی تھی اور تجھے ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور نعمتیں کیا ہیں تو فرمایا کہ مکانوں کے سائے یہ جو صاحبان تنا ہوا ہے اس صاحبان کا سایہ جو ہے ٹھنڈے سائے ہیں گھنے سائے ہیں درختوں کے سائے ہیں اور ٹھنڈے اور تازہ پانی ہے اور بعض نے کہا کہ نعمت سے مراد جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزاد دیے گئے ان کی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا تری آنکھ میں بجلیاں بھری تھی تو انہیں اس کو غلط راہ پہ استعمال کیوں کیا تیرے کانوں میں ہم نے نغمے رکھ دیے کتنی شنوائی کی طاقتیں پکڑنا دیا تھا تیری زبان کو بولنا دیا تھا نعمتوں کے بارے میں سوال ہمیں قدر نہیں ہے نعمتوں یہ بظاہر جو ہماری نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں دی گئی ہیں اگر ایک نیم چھن جائے یہ تو کسی نابینے سے پوچھو نا کہ آنکھیں کیا ہوتی ہیں کسی بہرے سے پوچھ کے کان کیا ہوتے ہمیں نہیں پتا نعمتوں ایک دنیا کا امیر ترین شخص ہوا ہے اونارس یونان کے اندر جہازوں کا اس کا کام تھا دنیا کے امیر ترین جو دس بارہ لوگ ہیں ان میں اس کا نام بڑا نمایاں ہے اس کو ایک بیماری لگ گئی کیا بیماری لگی کہ اس کی آنکھوں کے یہ جو پپوٹے ہیں ان کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے اور اب اس کی آنکھ اپنی مرضی سے کھل نہیں سکتی تھی جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتا اور وہ آنکھ کھولتا اور جب آنکھ بند کرنی ہوتی تو وہ اتارتا تو آنکھ بند ہو جاتی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے لگائی ایٹومیٹک لگایا اڑا ادھر سے آنکھ بند ہو گئی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ہمیں دیا ہوا ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی قدر کا علم ہی نہیں کتنی بڑی دولت ہے کسی نے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی کیا ہے اس نے کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے سکوں کہا اس کے لیے کوئی دولت لگانی پڑے تو کتنی لگائے گا کہا ساری دولت جھونک دوں گا کاش کہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں تو کھول سکوں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ایک دوست ہیں ان کے منہ میں جو لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم آتی ہے اللہ تعالی یہ بھی ایک نعمت رکھی ہوئی بنیادی طور پہ وہ ٹیچر ہیں لعاب کے کم آنے کی وجہ سے بولنا مشکل ہے اور اس کا اثر یہ پڑا نظام میں نے خرابی کیونکہ یہ قدرتی ایک چیز ہے جو نظام نظام میں مدد دیتی اور تیسرا آنکھوں کی بینائی ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہونے کے قریب اور دوسری بھی متاثر ہے اب ہم سمجھتے نہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے ہم کہتے ہیں یہ بار بار تھوک آ رہا ہے لیکن یہ دولت ہے اللہ نے ہم نے عطا کیا آنکھوں کے پکوٹے دولت ہیں تمہارے اندر دل رکھا گیا ہے تمہارے سر میں دماغ رکھا گیا ہے ماہرین کہتے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے گا. اتنی بڑی دولت ایک انسان کو دیا چاہے وہ بکریاں چلا رہا ہے اس کو بھی یہ دولت دی ہوئی ہے کبھی انسان نے سوچا کتنا کرم کیا سُم اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نعمت کیا ہے بعض نے کہا زائے پتنی ہے بعض نے کہا گنے سائیں بعض نے کہا ٹھنڈا پانی ہے باس نے کہا یہ پھل ہیں جن سے درختوں کی شاخیں لدھی ہوئی ہیں باز نے کہا کہ اس سے سما اور بسر مراد ہیں آنکھوں اور کانوں کی طاقتیں باز نے کہا کہ ان نعمتوں سے مراد تخفیف شریعت ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو جو آسان بنایا ہوا ہے وہ ہے یعنی شریعت پہ عمل کرنا ہمارے اوپر مشکل نہیں ہے فیشن کے طور پہ ہم کہتے رہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تو یہ الگ بات آج کل فیشن بنا ہوا ہے میں کہا کرتا ہوں بار بار کہتا ہوں میاں کے لیے مشکل تھا؟ تو تو مسجد میں آتا ہے تو کلیم بچھا ہوا ہے ایسی چل رہے. سردیوں میں آتا ہے تو گرم پانی دستیاب ہے اندر ہیٹر سلجھ رہے تیرے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے یا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے اور اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی ان کے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے تو نہیں کہا تھا اللہ سبحان ربی تقدیر پہ راضی ہو گیا جو دکھائے قبول کیے میرے مالک حسین تیرے پہ راضی ہے تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں انہوں نے تو شکوا نہیں کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کچی کھال میں لپیٹ کے دھونی دی گئی کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا گیا جسم میں گئی زبان پہ کوئلے رکھے گئے چھاتی پہ پتھر رکھے گئے گلے میں رسی ڈال کے بکے کے بازاروں میں گسیٹا گیا نوکیلے کنکنوں پہ ڈال کے کھینچا گیا تبتے ہوئے کوئلوں پہ رکھا گیا چکی پسوائی گئی بلال حفشی کو کوڑے مار رہے ہیں لیکن بلال آگے سے ہنس رہے ہیں کسی نے کہا بلال یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں ہے تم ہنس رہے ہو بلا کہنے لگے تم بازار میں جاتے ہو نہ مٹی کا برتن خریدنے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ بلال रहा تو نہیں ہے میں کہتا ہوں مالے خرید لے بلال کو ساری چمڑی بھی اجڑ جائے گی لیکن जाएगी लेकिन میں ہی کرے करेगा زخم پہ زخما کے, جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ, عشق ہے, دل لگی نہیں یہ پیار کی بات ہے یہ محبت کی کہانی ہے تو نہیں بنتا ہم سارے رسول ہیں لیکن ہمارے لیے داری رکھنا بھی بوجھ بنا ہوا ہے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر آشک بڑتا مرکھے زہر پیالہ کوئی نہیں پینا پر عاشق پینا پڑ کے تو بلال ہفشی نے کتنے دکھ سے شادی ابھی تالب کی گھاٹی کے اندر لوگوں نے چمڑے کو جلا جلا کے اس کی ہاتھ کو پانی میں ملا کے پیا اور انہوں نے نہیں کہا تھا کہ باندھ دیا گیا اور پھر اونٹوں کو ہانکا لگایا اور جب جسم چرا سرخ سرخ خون کے کترے گرے تاریخ نے بتایا جب تک زبان بولتی رہی یہ شخص کہتا رہا فرست ہو گئے کافے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیت گیا لوہے کی کنگیوں سے جسم چھیدے گئے سر پہ آرہا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا لیکن اس تک بھی نہیں کہی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے ہم شور کر رہے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے دین پہ تو چلنا ہی بڑا آسان ہے حضور نے تو کوئی مشکل چیز ہمارے اوپر لازم ہی نہیں کی فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر میں سواب کو لازم کر دوں لیکن ڈرتا ہوں کہ امت مشکل میں نہ پڑ جائے اس لیے ہر نماز کے ساتھ لازم نہیں کر رہا, رہا یہ تخفیفات شریعت یہ اللہ تعالیٰ کہ نام ہے اور ان کے بارے میں قیامت کے اندر پوچھا جائے گا کیا پچھلی تھا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا پڑتا تھا اس کے دور کا جو ہے وہ عبادت خانہ تھا مابط تھا وہیں جانا پڑتا تھا تم نہیں جا سکتے ہو مسجد میں گھر میں نیت باندھ لو دکان پہ پڑھ لو اپنے ڈیرے پہ پڑھ لو کھیتوں کے اندر بچھا لو جہاں وقت آ گیا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو وہاں مسلح بچھا لو وزو کے لیے پانی ہے وزو کر لو نہیں پانی ہے تو تیمم کر لو لیکن سجدہ نہ چھوڑنا اس کی حضور سر جھکانا نہ چھوڑنا کتنی سہولتیں دی تھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھ لو نہیں کھڑا ہو جاتا بیٹھ کے پڑھ لو نہیں بیٹھا جاتا لیٹ کے پڑھ لو لیٹا بھی نہیں جاتا اشارے سے پڑھ لو پڑھو ضرور اور تم نے پھر بھی سجدہ نہ کیا ان امتوں کے لیے کتنی مشکلات تھی اور تمہارے لیے کتنی آسانی ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اتنی سہولتیں نہیں اور محمد عربی جیسا رسول دیا تم کو تم نے قدر نہ بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا فرمایا وہ نعمت ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضول کی ساتھ ہے تم کو ہم نے رسول کریم دیے جن کی زندگی بہتر نمونہ تھی تم نے کیا قدر کی تم مغرب کے پیچھے لگے رہے تم ان کی ٹائیاں باندھتے رہے تم ان کے پیچھے دوڑتے رہے تمہیں آمنا کا نام نظر نہیں آتا تھا جس نے تمہارے لیے غار کے نوکیلے پتھوں میں پیشانی رکھ کر کے آنسو بہائے کبھی تمہیں وہ نبی بھی یاد آیا کبھی اس کا خیال کیا تم نے تم کن کے پیچھے بھاگتے رہے تیرے سوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خون کے آنسو راتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ مسلمانی مسلمان حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزس تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم ہوئے تارک قرآن ہو کر حضرت امام راضی لکھتے ہیں کہرائع بھی ہیں اور اس سے مراد قرآن بھی ہے ہم نے قرآن پر عمل تمہارے لیے آسان بنا دیا تم نے کہاں تک قرآن پہ عمل کیا تم نے قرآن کو صرف تعویز گنڈوں کے لیے رکھا تم نے قرآن کو صرف کچہری میں سر پہ اٹھانے کے لیے رکھا جب کوئی شخص مر گیا تو صرف اس کے اسالے ثواب کے لیے قرآن کو پڑھا تم نے دکان اور گھر میں برکت کے لیے قرآن کھولا یہ ساری برکتیں قرآن کے دامن سے ہیں لیکن یار قرآن کے رضول کا مقصد یہ تھا بڑی خوبصورت شاعر مشرق نے بات کی اقبال کہتا صوفی و سیری حیات حکمت قرآن گیری کی. کی بوڑھے کی روح اٹک گئی توسی تُو لے کے بیٹھ گیا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے اقبال کہتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکلتی لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ تُو نے قرآن سے بھی مر سیکھا جس قرآن سے لیا سے کا زندگی کی ایک, ایک, ایک نور زندگی کا سارا حسن سارا جمال اور سارے اجالے اس قرآن کے دامن میں تھے لیکن تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا کاش قرآن سے نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا آنکھ کتاب زندہ پرانے حکیم حکمت اولا قدیم ہیں حضرت امام کے جب بارش کی طرح فتنے نازل ہوں گے جو اس کتاب سے جڑ جائے گا وہ فلح پا جائے گا آئیے قرآن سے آؤ سنو اپنے محبوب کا فرمان حضور فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے, حبل ممدود من ہاتھ میں ہے دوسرا سدا تمہارے رب کے ہاتھ میں فرمایا اگر تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا حضرت سحل بن عبداللہ جنگل میں رہتے تھے وہ شخص ان کو ملنے کے لیے گئے کہا حضرت اس جنگل, <سؤال> میں رہتے, نظرہ, جنگل میں رہتے آؤ نہ ذرا شہر کی رنگینیاں دیکھو کہاں جنگل میں رہتے ہو کہاں ڈیری لگائے کو ملو تمہارے مزاج کے لوگ بھی تمہیں ملیں گے یہاں تنہائی میں دن راتیں کیسے کاٹتے؟ حضرت بن عبداللہ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں کہا ہم خود دیکھا کہ آپ تنہا رہ رہے فرمائے نہیں جب میرا اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں کوئی موجزہ موجود نہیں ہے تو زبور انجیل سوف ابراہیم سوف موسا تحریف پا پاگی اگر وہ ہدایت کی راہیں تلاش کرنا بھی چاہیے تو وہ چشمہ جہاں سے ہدایت ملتی ہے وہ سوکھ گیا ہوا ہے تحریف کہہ نہیں سکتے کہاں کہاں جو ہے وہ گٹ مٹ کر دی گئی کا سب سے بڑا صورت میں موجود تو اس قرآن سے اپنے من میں چراغاں کر سکتا تھا اپنے ماحول میں روشنی دے سکتا تھا اس قرآن کو لے کر کے من کے سارے اندھیرے ختم کر سکتا تھا لیکن تُو نے اس قرآن کو صرف جاری رہے تیرے گھر کے اندر, علاقائی رہے. تیرے شادی کے اندر ہندوانا رہے. تیرے زندگی کا سارا تانا بانا جو ہے وہ کوئی علاقائی رسموں سے اور کچھ تیری خواہش سے اور کچھ مغرب سے لینا شروع کر دیا قرآن کو تو نے پسے پچھ ڈال دیا یہ قرآن اللہ سے شکایت کرے گا قرآن کہے گا مالک انہوں نے مجھے پسے پش ڈال دیا تھا اور رسول بھی اللہ کی بالگاہ میں کہے گا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا پھر کیا جواب دو گے تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ جو سوال ہوں گے ان میں سے قرآن کا سوال ہوگا تو فرمایا حضور نے لا تضول یومل قیام قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے چار سوال نکل رہے گا چار سوال پوچھے گا اور ایک حدیث جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اس میں پانچ چیزیں ہیں اور یہاں بھی پانچ لیکن ایک چیز کو جو ہے کہ تم نے اس کو کہاں فنا کیا ہم نے عمر دی تم نے چوکوں میں کھڑے ہو کے تو نہیں گزار دی تم نے چائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے تو نہیں گزار دی تم نے قیمتی عمر کو حماموں پہ بیٹھ کے ضائع تو نہیں کر دیا تم نے آوارگی کے اندر عمر کو برباد تو نہیں کر دیا عمر کے بارے میں پوچھے گا یہ میری نعمت ہے تم نے میری اس نعمت کی کیا قدر کی اس اس نعمت کی کیا قیمت ڈالی تم نے عمر کو کہاں گزارا تم نے اس کو آوارگی کے ساتھ تم نے کہاں برباد کر دیا ایک ایک سوال کرے گا وہ ان شبابی فیما جوانی کے بارے میں پوچھے گا جوانوں یہ سوال قیامت کے دن رب پوچھے گا بخاری کیالکاری تو نہیں کرتی تھی خیال بیٹھ تو نہیں گئے تھے توڑتا تو نہیں تھا لٹ رہے تھے تم نے ان کی مدد کو پہنچے تمہیں محمد بن قاسم اور, تمہیں غوری اور تمہیں کی زندگی کا بات پڑھ اور حسن اور جمال کیوں نظر نہ آیا تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری تم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھے ریچوں کی طرح ناچتے رہے تم اپنی ہی کو کرتے رہے تم اور اور اور چوکوں اور بازاروں اور کالجوں کے دروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزار دی کل کیا جواب دو گے اپنے رب کے سامنے تمہاری جوانی کی ضرورت تھی محمد ربی کو تمہاری جوانی کی ضرورت تھی رضا کی پٹی میں پستے ہوئے لوگوں کو تمہاری جوانی کی ضرورت تھی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 لیکن اگر جوانی کسی ڈھب کے کام پہ لگ گئے تو پھر نظریں تو جھکی ہوں گی رب کے سامنے اٹھیں گی تو نہیں نظریں لیکن کہیں یہ کہ مالک تیرے قران کی نوکری کرتے رہے اس جوانی میں ہم نے تیرے دین کا کام کیا اس جوانی کے اندر راہ حق کے مسافر رہے تو اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس کو یہ سوال نہیں کرے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری و ان مالہی من عین اکتسبه وفيما انفقہ اور اتنی دیر تک اللہ دولت مند کو اپنے سامنے سے نٹنے دے گا جب تک یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ مال کمایا کہاں سے تھا غریب کا خون تو نہیں نچوڑا تھا رشوت تو نہیں دی تھی جھوٹی کی قسموں سے سودا تو نہیں بیچا تھا ذخیرہ اندوزی تو نہیں کی تھی کسی کا حق کا مال تو نہیں کیا تھا اللہ پوچھے گا تو نے یہ مال کیسے کمایا اس کے ذرائع کیا تھے اگر ذرائع اچھے ہوئے تو بندہ کہے گا مالک میں نے ہاتھوں حضور فرماتے ہیں القاصب وحبیب اللہ ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اگر زڑائی ٹھیک ہوئے تو کہے گا مالک میں نے تجارت کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق معلم بیا قیامت کے دن سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر چوتھا سوال انفقہ ہو صرف کمانے کا کام نہیں ہے خرچ کہاں کیا؟ اللہ اللہ تللو میں تو نہیں اٹھا آج بڑی ڈھیگ ماری جاتی ہے میں دس لاکھ روپیہ مری خرچ کرایا میں نے بیٹے کی شادی کی پانچ لاکھ کی آتش بازی کر دی اتنے پیسے میں نے الیکشن پہ لگا دی اتنے پیسے میں نے فلاں جگہ خرچ کر دی یہ میرے کوٹھی کا گیٹ دیکھو یہ دس لاکھ روپے کا بنا ہے اللہ تعالیٰ سے بڑا مال خرچ کیا میں نے یہاں لگا دیا میں نے یہاں لگا دیا اور گمان کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا بس نہیں چل سکتا اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نظر تجھے دیکھ رہی ہے۔ تیرا سارا حساب لکھا جا رہا ہے۔ اور انسان اگر تو خود دیکھتا۔ الم نجا للہ وئنی والسان وشفتاین وھدیناھم نجدین ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی، ہم نے تجھے ہونٹ اور زبان نہیں دی تو کبھی دیکھتا۔ تو نے مال اتنا لگا دی آتش بازی پر۔ 5 لاکھ روپے کہ تو نے اپنے بیٹے کی شادی پہ آتش بازی کی ہے۔ تیری گلی کے, کے دوسرے, دوسرے کونے پر بیوا کی یتیم بچیاں, بچیاں گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں تجھے وہ نظر نہانے شبینا کو ترستے ہوئے لوگ نظر نہ آئے تجھے ہوٹل کے پچھواڑے میں سر جگا کے لائن میں لگے ہوئے لوگ نظر نہ آئے جو روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہاں کھڑے ہیں تمہیں گھروں میں برتن مانجتی ہوئی عورتیں نظر نہ آئی تجھ کو یتیم لاچار دکھی مجبور مسافی یہ نظر نہ آئی تجھے عید کے دن بھی پاپڑ بیچتے بچے نظر نہ نے معصوم بچوں کو بسوں میں کے دھکے کھاتے آئے پانی بیچتے ہوئے دیکھا اور تجھے اس کا خیال نہ آیا تجھے عید کے دن بھی غبارے بیچتے ہوئے بچے نظر نہ آئے تجھے ہسپتالوں کی لاوارس باٹوں کے اندر دوائی کے لیے ترستے تڑپتے مریض نظر نہ آئے اللہ تجھے کسی نے نہیں بتایا تھا ہم نے خود آنکھیں نہیں دی تم نے تجھے زبان بھی دی تھی چل خود نہیں کر سکتا کسی کو تو کہہ سکتا تھا کسی کو تو توجہ دلا سکتا تھا تجھے زبان دی دو ہوٹ دیے کیا مقصد ہے اس کا تر برباد کر دیا پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا تھی مال کہاں خرچ کیا عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف غریبوں کے بچے, بچے, بچے روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں اتنے پیسے دو گے تو ہم گھر سے جائیں گے بچے تو بچے ہوتے ہیں اور تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں وہ مجھے واقعہ نہیں بھولتا نامی عورت کا جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی اور باپ سے اس کو چوڑیاں مہیا نہ کر سکا تو اگلے دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پھندے سے جھول گئی اور وہ معصوم سات سال کی بچی وہ خودکشی خود کر گئی کہ اس کے باپ نے اس کو کانچ کی چوڑیاں نہ لے سکی وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر دے نہ دے سکا خودکشی بڑی بری بات ہے لیکن اس پہلو پہ میں غور کرا کہ اس کا باپ اس کی ننی سی آرز پوری نہ کر سکا اس کی ماں کا کہ لہ پٹتا ہوگا کہ نہیں ہوگا علی نسٹھیوں میں رہنے والوں غریبوں کی جھونپڑیوں کو بھی دیکھو بڑے بڑی کاروں میں گھومنے والوں ان پیدل چلتے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلانے والوں ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترست ہیں رات کو جن کے گھر میں چولا روشن نہیں ہوتا سات آٹھ سال قبل میں ایک دن بازار گیا چھوٹی عید کا دن تھا میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا تو میں نے کہا کہ گھر جا رہے ہیں چلو کوئی چیز لے جائیں آج عید کا دن ہے تو مچھلی بازار میں چلے گئے تو میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا جو آج تک مجھے بھول نہیں سکا ہم نے اسے کہا کہ ہمیں مچھلی دے دے تو وہ مچھلی کو صاف کر کے جب اس کو کاٹنے لگا تو اس کا سر ایک بالٹی میں ڈال دیا اور اس کے پیچھے دم اس نے تھوڑی سی زیادہ کاٹی اور تھوڑا سا گوشت اس طرح جو بھی وہ مچھلی تیار کرتا تو سارا اور دم بالٹی میں ڈالتا چلا جاتا باقی اس کا جو بھی اس سے غلازت اور جو کچھ بھی اس سے جو ہے وہ جھڑتا وہ نیچے پھینکتا چلا جاتا تجسس تھا کہ یہ بالٹی میں کیوں ڈال رہا ہے خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا پیچھے سے اس نے اس کو دس روپے دیے اور اس نے اس بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور چند مچھلی کے سارا اور چند اس کی دمبے نکال کر کے ایک شاپر میں ڈال کو اس دے دی حیران سا ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کرنی خیال تھا کہ شاید یہ کوئی نوجوان سا ہے شاید کوئی کبوتروں بوتر کو ڈالتا ہوگا کوئی کوئی ایسا معاملہ ہوگا اس کا کوئی کبوتر کی غذا بناتا ہوگا لیکن اس کے باوجود جو, جو ہے وہ تجسس بڑھتا گیا مجھ سے نہ رہا گیا میں اس کے پیچھے چلا گیا میں نے کہا کہ نوجوان اس کو کیا کرے گا اس کی نظریں تھوڑی سی جھکی اور مجھے کہنے لگا اس کا شوربا بناؤں گا اور مچھلی کا مزہ صاحبوں میں عید کے دن کی بات سنا رہا ہوں اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن بھی گزاریں گے تو پھر وہ پاک سر زمین شادباد کا نعرہ تو نہیں لگائیں گے وہ تو حکمرانوں کے گرے بان نوچنے کو آئیں گے وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے وہ تو کہیں گے ان محلات کو آگ لگ جائے جو ہم غریبوں کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے یہ میں بات جو ہے وہ اپنے معاشرے کا دکھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک کسی شخص کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہیں دے گا کہاں خرچ کیا ہے آج تو افطار پارٹی بھی ہم کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بھی دو عدد وزیر آ جائیں ہماری شہرت ہو جائے غریبوں کو تو کوئی وہاں بھی نہیں پوچھتا ولیمہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم فہرست بناتے ہیں تو کہتے ہیں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کے وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے ہوئے لوگ آئے ہوئے ہیں تام، تام جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے امیروں کو بلایا جائے اللہ اکبر کہا اتنی دیر تک اللہ ہٹنے نہیں دے گا اپنے سے جب تک پوچھ نہیں لے گا کہ نے خرچ کیا وہی اور پانچویں چیز اللہ بندے کو اپنے سامنے سے اتنی دیر تک کھٹنے نہیں دے گا جب تک اس کے علم کے بارے میں پوچھ نہ لے کہ نے عمل کہاں تک کیا ممبر پہ تو بولتا تھا یا تیرا کردار کچھ اور تھا کیوں بخلوت میرا بند کارے دیگر می کو خلوت میں تیری کرتوتے اگر اور تھی اور ممبر پہ اور طرح کا تو پھر اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اگر اس کے کولو عمل میں تضاد نہ ہوا تو ہاتھ باندھ کیا کرے گا مالک جو تو نوکری کرتا تھا لیکن اگر اس نے ممبر کی آبرو کو بیچا اور چائے کی پیالی پہ دین بیچا تو کل قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا فرماتے ہیں میں نے رات کچھ لوگوں کو دیکھا لوہے کیوں کی سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی میں نے پوچھا کہ دل کون ہے کہا یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہے جو زبان سے کچھ اور کہتے تھے ان کا عمل کے کچھ اور ہوتا ہے جب زبان اور دل میں مطابقت نہ ہو تو لفظ دل میں اترنے کا فند نہیں جانتے ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو دکھاتے ہیں لیکن معنی کے نود سے خالی ہوتے ہیں لیکن اگر جو ہم زبان سے بول رہے ہیں اگر پیچھے عمل کا زور ہو تو پھر لفظ تو بعد ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں من میں روشنی پہلے ہوتی ہے حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی آج کیا ہو گیا کی کمی تو ہے آج خطبات کی کمی تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ اثر نہیں ہو رہا آج ہم دیا ہے بال کہتا ہے کہ حج زکات سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں ہے. آج ہم خود باقی نے وہ دور بھی دیکھیں کہ گزرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ کا دور ایک عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی عورتوں کا بھی ممانت نہیں ہوئی تھی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی تو وہ نماز پڑھنے آتی ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا دو چار دن اس نے دیکھا کہ یہ مزاحمت کرتا ہے محبت کے بے پنا جذبے سے, تارے توڑنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کروں اس نے کہا کہ میری کوئی شرط نہیں اگر تو بڑا ہی چاہنے والا ہے میرا تو ایک شرط اگر پوری کر دے پھر میں تیرے لیے حاضر ہوں کہ بتاؤ کہا چالیس دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لے. 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا یہ کون مشکل کام ہوا تیرے لیے تو میں بڑا کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ تو آسان سا حل مل گیا۔ 40 دن نمازیں چلتی رہی۔ حضرت عمر فاروق کی پرخشش کے رات سنتا رہا۔ 40ویں دن کی آخری نماز پڑھ کے جب واپس پلٹنے لگا تو وہ عورت وہ لڑکی وہاں کھڑی تھی۔ یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا اس نے کہا حسبے واضا کھڑی ہو. کہا کھڑی ہو. دل کا عمر نے رب سے جوڑ دیا۔ اب تم خیر سے کھڑی رہو میں تمہاری طرف نظر التفاف بھی نہیں کروں گا چالیس دن نمازیں پڑھی تو من بدل گیا میرے پیچھے اگر کوئی چالیس سال نمازیں پڑھے اور پھر بھی نہ بدلے تو تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں کہا عالم سے پوچھا جائے گا کہ جو نے علم لوگوں کو بیان کیا اور علم جانتا تھا اس پر خود کتنا حامل تھا جب تک اللہ ان پانچ لوگوں سے یہ پانچ سوال نہیں کر لے گا اللہ تعالیٰ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا یو مائزن. ایک ایک ایک نعمت کے بارے پس میں پوچھا جائے گا, صاحب جائے گا. صاحب مائزن. زندگی کٹ رہی ہے مالا ٹوٹ کے گرنے والی ہے امام راضی نے بڑی خوبصورت بات کہی ایک شخص کہتے مجھے انسان لفی خسل کا ترجمہ نہیں آ رہا تھا میں گیا بازار میں وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ کیا کہہ رہا تھا ارخان ہو من ہو و راسو مال ہی اور میرے پہ رحم کرو مجھ سے برف لے لو اگر تم نے برف نہ خریدی تو میں نے کمائی کیا کرنی ہے جو پیسے لگائے وہ بھی ڈوب جائیں گے سمجھ میں آ میں نے بھی کہا سانسوں کے ذریعے زندگی کی برف پہ رہے ہیں اگر جلدی جلدی ان سانسوں کے بدلے میں زندگی کا حسن خرید لیتے ہیں اور دیکھ کے اچھائی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ زندگی کام آ گئی ورنہ انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے ماہ رمضان آیا تھا اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے آج جمعۃ ہے آیا اور گزر گیا اس طرح زندگی بھی ساری گزر جانی ہے صاحبو آج توبہ کر کے اٹھیں اللہ سے رجوع کریں شاید زندگی میں یہ دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے اللہ سے عرض کریں مالک پچھلے سارے گناہوں کو maaf کر دے اور رمضان المبارک ان گھڑیوں کا صدقہ ہماری کوتاہوں سے در گزر فرما اللہ تعالی آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے آفاق آ. کے ہر ہر, ہر گوشے بلد میں بلد قرآن سنا آ. کر دم لینا لائنا. اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا